كتاب الغصب ومن غصب شيئا مما له مثل فهلاك في يده فعليه ضمان مثله وان كان مما لا مثل له فعليه قيمته على الغاصب رد العين الموصوبه بس اللہ کی ہم غصب کے بارے میں پڑھیں گے بھائی غصب, غصب کہتے ہیں بھائی کسی کی چیز زبردستی لے لینا بھائی اس پر زبردستی قبضہ کر لینا دیکھیے یہ آپ کے خاشے میں تعریف دی ہوئی ہے کہ عربی زبان میں غصب کسے کہتے ہیں اور اصطلاح شریعت میں غصب کسے کہتے ہیں کہتے ہیں الغصب فلغتی اخش من الغیر عربی زبان میں غصب کہتے ہیں لے لینا چی کوئی چیز کسی سے علاوہ جل قہری زبردستی بھائی زبردستی کے طریقے پر مالن کان او غیر مالن چاہے وہ مال ہو یا غیر مال ہو زبردستی کسی سے کوئی چیز لے لی جائے اس کی اجازت کے بغیر تو یہ کیا کہلاتی ہے آمد. یہ غصب کہلاتی ہے وہ شرعی اور شریعت کے اندر غصب جو کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ اجالت محقتی وہ دور کرنا ہے الید. اس قبضے کو المحقہ جو حق والا ہو یعنی حق قبضے کو ختم کرنا دور کرنا ازالہ کا کیا معنی ہے ختم کرنا دور کرنا ید محققہ کسے کہتے ہیں حق قبضہ جو ہو بی اس باطل ید علمب قلا باطل قبضے کو ثابت کرتے ہوئے باطل قبضے کو ثابت کرتے ہوئے فی مالن اور کس کے اندر ہوگا یہ ازالہ اضال محقہ اور اس بات ید مبطلہ یہ کس کے اندر ہوگا مال, مال میں بھائی متکا مین اور مال بھی کیسا ہو قیمت والا شریعت میں اس کی قیمت ہو سمجھ محتار محترم ہو عزت والا ہو مولانا معلوم ہوا حربی وغیرہ کا مال بھائی اس کی تو کوئی حرمت نہیں ہے وہ تو زبردستی بھی کوئی چھین لے اسی کا وہ نکل گیا اس سے قابل نقلی اور وہ مال کس قسم کا ہونا چاہیے منتقل کرنے کے قابل ہونا چاہیے یعنی یہ منقولات میں ہوگا غیر منقولات یعنی آکار وغیرہ میں نہیں ہوگا غ بغیر ازنی مالک ہی اس کے مالک کی اجازت کے بغیر بھائی تاریخ سمجھ میں آئی بھائی دیکھو بھائی تاریخ منطبق کرتے ہیں کس پر؟ میں نے میری ایک کتاب پڑھی ہے یہاں سامنے موجود ہے بھائی ایک شخص آیا زبردستی میری یہ کتاب اٹھائی اور لے گیا یہ اس کا فیل غصب کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے میری اجازت کے بغیر زبردستی میری کتاب اٹھائی اور لے گیا تو دیکھو اس کتاب پر پہلے کس کا قبضہ تھا؟ میرا اور وہ قبضہ حق تھا یا نہ حق تھا؟, حق تھا تو دیکھو اس نے میرے حق قبضے کو ختم کر دیا اور جب میرے قبضے سے لے گیا تو خود اس پر قبضہ کیا تو یہ اس بات قبضہ آیا کیا آیا اس بات اپنا قبضہ اس نے اس پر ثابت کیا اور اس کا قبضہ جو ہے وہ حق ہے یا مبطل ہے مبطل ہے باطل قبضہ ہے تو دیکھو نا حق قبضہ ثابت کیا حق قبضے کو ختم کر دیا مالک کا جو تھا اور نا حق قبضے کو غاسب نے یعنی اپنے قبضے کو اس پر کیا کر دیا ثابت کر دیا اور کس کے اندر تھا یہ مال متقوم محترم میں تھا بھائی یہ کتاب کیا ہے مال ہے پیسے دے کر آپ خریدتے یا نہیں خریدتے بھائی مال مو... جی اور متقبی قیمت والی ہے بھائی اور حرمت بھی ہے اس کی بھائی سمجھ میں آیا اور نقل کے قابل ہے بھائی ایک جگہ سے منقولات میں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے جبکہ جائیداد زمین کوٹھی وغیرہ وہ غیر منقولات میں سے ہے تو یہ, یہ اور بغیر مالک کی اجازت کے لے گیا تو یہ کیا کہلاتا ہے غصب کہلاتا ہے تو غصب کے اندر دو چیزیں ہیں آگے ماننا ایک ازالہ ید محققہ یعنی حق قبضے کو ختم کرنا اور دوسرا کیا ہے اس بات یاد مبتلا باطل قبضے کو ثابت کرنا یہ دو لفظ یاد رکھنا بھائی غصب میں کیا چیزیں ہیں ازالہ ید محققہ اور اس بات یاد مبتلا تو یاد رکھیے ہمارے نزدیک غصب میں اصل جو ہے وہ ازالہ یاد محقہ ہوتا ہے غصب میں کیا ہے یعنی حق قبضے کو ختم کرنا ازالہ ید محقہ کا کیا معنی حق قبضے کو ختم کرنا لیکن جیسے ہی وہ حق قبضے کو ختم کرتا ہے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے وہ کیا ہے اس بات ید مبتلا یعنی نا حق قبضے کو ثابت کرنا تو غصب میں دو چیزیں آگے مارانا حق قبضے کو ختم ختم کرنا اور نا حق قبضے کو ثابت کرنا لیکن اصل اعتبار کس کا ہے حق قبضے کو ختم کرنے کا اعتبار تو جہاں ازالہ ید مبتلا ہوگا وہاں غصب بھی ہے جہاں ازالہ ید مبتلا نہیں وہاں غصب بھی تعریف یاد رکھنا ہمیشہ غصب میں کتنی چیزیں ہیں اول کیا ہے ازالہ ید محقہ اور دوسرا کیا ہے اس بات یاد مبتلا اور اصل کیا ہے کس پر دار مدار ہے اضالبتلا غصب وہ اسی کو کہیں گے جہاں اضال یاد محکہ آئے کہ کوئی غصب کرنے والا حق قبضے کو دور کرے حق قبضے کو ختم کرے تو حق قبضہ ختم کرنا ہے اصل اور باطل قبضے کو ثابت کرنا یہ ہے تبان اصل کیا ہے حق قبضے کو ختم کرنا اور تبان کیا آ جائے گا باطل قبضے کو ثابت کرنا تو ہمارے نزدیک سارا دار و مدار کس پر ہے ازالہ ید محکہ پر یعنی حق قبضے کو ختم کرنا اگلی کتابوں میں آپ پڑھیں گے امام شافی رحم اللہ کے نزدیک دار و مدار ہے اس بات ید مبدلا پر ان کے نزدیک غصب کس کو کہتے ہیں یعنی ناحق قبضہ ثابت کرنا ہم کہتے ہیں نہیں غصب کس کو کہتے ہیں حق قبضے کو ہمارے نزدیک حق قبضہ ختم کرنا یہ غصب کہلاتا ہے ان کے نزدیک باطل قبضہ ثابت کرنا یہ کیا کہلاتا ہے غصب بھائی تو اس پر بہت سے مسائل بھی آئیں گے جن میں اختلاف بھی ہوا ہوگا ہمارا اور امام شا فی رحم اللہ کا چنانچہ ایک مثال میں ذکر کر دیتا ہوں ایک شخص نے کسی کی گائے بھینس غصب کر لی زبردستی لے گیا اب آپ بتائیے جب وہ بھینس لے کر گیا بھینس پہلے کس کے قبضے میں تھی مالک کے تو مالک کا اس پر قبضہ تھا اور وہ قبضہ کس قسم کا تھا حق قبضہ اس نے جب اسے یہ شخص جب اس بھینس کو لے گیا تو کیا کیا اس نے ازالہ ید محقہ کیا حق قبضے کو اس پر سے کیا کر دیا ختم کر دیا اور کیا کیا ساتھ کیا گیا اس بات مبتلا بھی باطل قبضے کو اپنا ثابت کر دیا اپنے باطل قبضے کو اس پر ثابت کر دیا لیکن اصل دار و مدار کس پر ہے ازالہ یاد مبتلا پر اور وہ یہاں پایا گیا یا نہیں پایا گیا لہذا ہم کہیں گے یہ کہ اس نے غصب کی ہے اب اگر اس کے بعد بھینس ہلاک ہوتی ہے تو اسے اس کا زمان دینا پڑے گا بھائی اس بھی نے اس غاسب کے پاس جا کر ایک بچے کو جنم دیا بھائی اب آپ بتائیے مولانا یہ بچے کے اندر غصب ہے یا غصب نہیں غصب کا دار کس پر ہے اس پر نظر رکھو بھائی اضال یاد محک حق قبضے کو ختم کرنا اور بچے میں حق قبضہ مالک کا کبھی تھا بچہ تو مالک کے پاس پیدا ہی نہیں ہوا تھا اس کا حق قبضہ کہاں سے تھا اس پر بچہ تو یہاں آ کر پیدا ہوا ہے جب یہاں پیدا ہوا ہے تو اضالا ید محکا پایا گیا اضالا ید حق قبضے کا ختم کرنا یہاں ہاں اگرچہ اس بات یاد مبتلا یہاں ہے بچے پر قبضہ کس کا ہے کا تو باطل قبضہ آیا یا نہیں آیا اس کا اس نے ہم نے باطل قبضے کا اس بات کیا لیکن ہمارے نزدیک دار مدار تو کس پر ہے اضالد <تصال> محکقہ اور और اد محکہ تو یہاں پر پایا جب نہیں پایا گیا تو بچے کے اندر غصب بھی نہیں آیا جب بچے کے اندر غصب نہیں آیا تو یہ بچہ اگر غاسی کے پاس مر جائے تو زمان بھی نہیں ہے یہ امانت کے حکم میں ہے کس کے حکم میں ہے واپس کرنا پڑے گا لیکن اگر ہلاک ہو گیا تو زمان نہیں ہاں خود करता کرتا ہے پھر الگ بات ہے مولانا امانت بھی جب خود الگ کی جائے پھر زمان आता है वैसे زمان नहीं آتا <تصال> جبکہ امام شافر کے نزدیک دار مدار کس پر تھا اس بات اور اس بات ید پایا گیا یا نہیں پایا گیا بھائی زالا ید تو نہیں تھا لیکن اس بات ید تو ہے اور ان کے نزدیک دارومدار اسی پر ہے لہذا ان کی نزدیک یہ بھی غصب میں آ گیا اس کا بھی زمان آئے گا اگر ہلاک ہو گیا سورج سمجھ میں آ گئی تو خلاصہ کلام کیا غصب میں اصل کیا ہے ہمارے نزدیک یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے کہ جب کوئی شخص کسی کی چیز غصب کر دیتا ہے تو غاسب کے ذمے اولن واجب یہ ہے کہ جب تک وہ چیز موجود ہے وہی واپس کرے کسی نے کسی کے موٹر سائیکل زبردستی چھین کر لے گیا تو اولان کیا ضروری ہے وہی چیز جب تک موجود ہے وہی واپس کی جائے لیکن اگر وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو اب اس پر زمان آئے گا اب چیزیں آپ جانتے ہیں دو قسم پر ہیں کچھ مثلیات ہیں اور کچھ زوات مثلیات وہاں جن کا مثل مل جاتا ہے مثلا وہ اس کی گندم چھین کر لے گیا تھا وہ گندم اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو مسلیات میں سے مقصود شہ کس میں سے تھی تو اب جب تک وہ گندم موجود تھی اس شخص کے ذمہ واجب تھا کہ وہ ہی گندم واپس کرے لیکن گندم تو اس کے پاس کیا ہو گئی ہلاک اب اسے اس کا مسل دینا پڑے گا کیونکہ گندم کا مسل مل جاتا ہے تو بازار سے اسی جیسی گندم لے اور جس سے غصب کی تھی اس کے حوالے کرے تو مثلیات میں اس کا مسل دینا پڑتا ہے اور بعض چیزیں وہ ہیں جو زوات القیم ہے جن کا مثل نہیں ملتا بھائی جیسے استعمال شدہ موٹر سائیکل ہے نئی موٹر سائیکل ہے پھر تو بھائی نئی ساری ایک جیسی ہے ہیں وہ تو مثلیات میں چلی گئی جب استعمال تھوڑی سی ہو گئی اب اس کی قیمت میں فرق آ گیا یا نہیں آ گیا اور بالکل بھی آئین ہیسی کوئی موٹر سائیکل تلاش کر سکتا ہے بھائی بڑا مشکل کام ہے کہ اسی کے برابر چلی ہوئی ہو اسی کی طرح استعمال کرنے والے نے استعمال کی اور ہر شخص کے استعمال میں فرق ہوتا ہے اتنی چلی ہوگی ایک نے اچھے طریقے سے چلائی ایک نے برے طریقے سے تو وہ لازمی بات ہے پہ نقصان ہوگا اس میں تو لہٰذا استعمال شدہ موٹر سائیکل کسی نے کسی کے غصب کر لی اب یہ کس میں سے ہے زواتل تو جب تک یہ موٹر سائیکل موجود ہے تو یہ موٹر سائیکل اس پر واپس کرنا واجب لیکن اگر موٹر سائیکل اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو اس کی کیا دینا اس کا زمان آئے گا اور زمان میں کیا دے گا اگر وہ چیز ہلاک ہو جائے پھر اس کا اگر وہ مثلیات میں سے ہے تو اس کا مثل دے اور اگر زوات القیم میں سے ہے تو اس کی قیمت دے دے بات سمجھ میں آ گئی بھائی وہ غَصَبَ شَيْئًا شعیع لَهُ لہو اور جس نے غصب کی کوئی ایسی چیز شیع ان مم مماش جب کس نے غصب کی کوئی چیز مما مم ان چیزوں میں سے لہو مصر کے اس کا مثل ہوتا ہے فالا کافی دھیی بس چیز ہلاک ہو گئی اس غاصب کے قبضے میں فَعَلَيْهِ ہی زمان و ہی پس اس پر اس کے مثل کا زمان ہے یعنی اسی جیسی چیز کہیں سے حاصل کرے اور جس نے غصب کیا اس کے حوالے کرے و ان کان مما لا مثلہ اور اگر وہ چیز ان چیزوں میں سے تھی لا مثلہ له کے جن کا مثل نہیں ہوتا فعليه قيمته تو اس پر اس کی قیمت واجب ہے والغاثب رد العين المغصوبه اور واجب ہے غاصب پر کہ وہ واپس کرے وہ عین مغصوبه وہ چیز جو غصب کی ہے اسی کو کیا کرے واپس کرے جب تک موجود ہے کر کے لے گیا تھا اور اس نے پھر کیا کہا کہ میرے پاس وہ بھینس ہلاک ہو چکی ہے اس چیز کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا کہ قیمت لے لی جائے گی کہتے ہیں نہیں بھائی حاکم دیکھے بھائی قاضی قاضی کا خیال ہے اگر سچ بول رہا تو ٹھیک ہے ہم اسے کیا کہیں گے قیمت دے دو اس کی نہیں تو قاضی اسے فوراً قیمت کا حکم نہیں لگائے گا شک ہے بھائی ہو سکتا جھوٹ بول رہا تو قاضی اسے جیل میں ڈال دے اور اتنا عرصہ جیل میں رکھے کہ یقین ہو جائے بھائی اگر بھینس زندہ ہوتی اس کے پاس تو اب تک ضرور ظاہر کر دیتا جیل کی یہ سختی برداشت کر رہا ہے اور بھینس بھینس نہیں لاتا بھینس کیا ہے شکی ہے مر اب اب پھر قاضی فیصلہ کر اب چلو اس کا بدل دے دو یعنی اس کی قیمت دے دو صورت سمجھ میں آ گئی تو مثلیات میں اس کا مثل کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور زبات الفیم میں اس کی قیمت کا بطور بدل کے بھائی تو کہتے ہیں فین کہا اگر غاسب نے دعوی کر دیا اسین مقصوبہ کے ہلاک ہونے کا تو حاکم اسے قید میں ڈال دے گا حتا حتا جان لے یہ یقین ہو جائے کہ ان کہ اگر وہ چیز ابھی بھی باقی ہوتی لا رہا تو یہ اس کو کیا کر دیتا ظاہر کر دیتا سما ہی بھی بدلی پھر فیصلہ کر دے اس کے خلاف پھر فیصلہ کر دے اس پر اس کے بدل کا والغصب گفیما یون قل و اور غصب ان چیزوں میں ہوتا ہے یون قل و جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کیا جاتا ہے یون اور و کا ایک مان ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف پھیر کر لے جانا بھئی یہ تاریخ میں گزر گیا غصب کن میں ہوگا منقولات میں ہوگا غیر منقولات یعنی آکار وغیرہ میں نہیں اچھا بھائی کیا وجہ ہے غصب فیمقل اور یوحول میں منقولات میں ہے غیر منقولات میں نہیں کہ نہیں اس لیے کہ غیر منقولات جو ہیں یعنی باپ کھیس مکان وغیرہ یہاں پر ازالہ یاد محققہ نہیں ہو سکتا امام صاحب امام ابو حنیف اور امام اب حنیف اور یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ غصب تو کس چیز کا نام ہے محک کا حق قبضے کو ختم کرنا ان میں حق قبضے کا ختم کرنا نہیں پایا جاتا بھائی ایک آدمی نے دوسرے کے مکان پر قبضہ کیا بھائی منقولی چیز ہوتی ہے اس میں تو مالک کا قبضہ ختم کر دیا جاتا ہے کیسے ختم کیا جاتا ہے غاصف آیا وہ چیز اٹھا کر لے گیا نقل کر گیا ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی تو مالک کا قبضہ ختم ہوا یا نہیں ہوا ختم ہو وہ میری کتاب اٹھا کر لے گیا تھا تو میرا قبضہ ختم کیا یا نہیں کیا اس نے کس چیز کے لیے ختم کیا چیز اٹھا کر لے گیا قبضہ ختم میرا وہ اپنے قبضے میں لے گیا اور زمین اور جائیداد مکان وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکتے ہیں हुँ. نہیں تو ان میں نقل ہی نہیں ہو سکتی تو ان میں مالک کا قبضہ کیسے ختم ہوگا ہاں زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے جس نے قبضہ کیا وہ آیا اندر مالک بیٹھا ہوا تھا اس نے مالک کو پکڑا اور باہر نکال دیا یہی صورت ہو سکتی ہے نا زیادہ زیادہ کہ مالک کو وہاں سے پکڑ کر باہر نکال تو یہ تو مالک کو نقل کر رہا ہے زمین کو تو اس نے کہیں نقل نہیں کیا ہم نے تو کہا تھا سین چیز کو کیا کیا جائے نقل کیا جائے یہاں اس چیز کے اندر نقل نہیں ہے سمجھ تو لہذا جائیداد کے اندر زمین باغ وغیرہ کے اندر غصب نہیں ہو سکتا کس کے نزدیک یہ شہ اللہ کے نزدیک بھائی। اسی لیے کہتے ہیں ولغصلغصب ان چیزوں میں ہوگا جو نقل کی جاتی ہیں اور جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیرا جاتا ہو وہ اور جب غصب کیے کسی شخص نے کسی کی جائیداد کو فہالی پس وہ چیز حالات ہو گئی اس کے قبضے میں لم یزمن ہو عندہ ابی حنیفتہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تو اس کا زامن نہیں ہوگا بھئی شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک کیونکہ اس میں غصب ہی نہیں پایا گیا بھئی وقال محمد رحمہ اللہ یزمنہ امام محمد رحمہ الله کیا فرماتے ہیں اس کا زامن ہوگا ان کے نزدیک اس میں بھی ہو جاتا ہے بھئی اقار میں بھی غصب آ جاتا ہے بھئی ماں نقف علی اوسک نہ اور وہ جو کمی آئی بھائی اس میں سے وہ جو مقصوب شہ میں کیا ہوا کمی آ گئی نقصان آیا بفیالی کس کے فیل کی وجہ سے غاصب کے فیل کی وجہ سے اوسوخ نہ ہو اس کے رہائش کی وجہ سے زمینہ ہو تو یہ غاصب اس کا ضامین ہوگا قل جمیہ ان سب کے قول میں یعنی تینوں اما کے نزدیک اس کا ضامین ہوگا بھائی اوپر مسئلہ تھا شیخین رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ آکار کے اندر غصب نہیں جب غصب نہیں ہے ایک آدمی نے دوسرے کی زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا زبردستی قبضہ کر لیا تو یہاں اس بات یاد مبتلا تو پایا گیا لیکن اضافہ یاد محققہ نہیں پایا گیا لہذا غصب نہیں جب غصب نہیں تو لہذا یہ چیز اب زمین اس کے پاس ہلاک ہو گئی اس نے نہیں حلاق کی اس پہلے ہلاک کیسئلے تھا اس کے کھیل کا کوئی دخل نہیں ہے بلڈنگ تھی زلزل آیا بلڈنگ گر گئی تو اس پر اس کا زمان نہیں ہوگا مولانا یا زمین تھی مولانا اس نے زمین پر قبضہ تو کیا لیکن اضالہ یاد محققہ تو نہیں پایا گیا دریا کی قریب تھی دریا آپ جانتے ہیں کبھی کبھار دریا جہاں خصوصا موڑ آئے دریا میں وہاں کٹاؤ آتا ہے دریا مڑتے مڑتے زمین کاٹتا چلا جاتا ہے اور بعض اوقات رفتار زیادہ ہو تو کئی کئی کلو تک وہ زمین کاٹتا چلا جاتا ہے پورے دریا کا رخ ہی پھر بدل جاتا ہے پہلے آج یہاں بہرا تھا سال بعد کہاں بہرا ہوگا ایک کلو میٹر آگے بہرا ہوگا وہ کاٹتا جاتا ہے زمین کو اور جگہ بھی منتقل ہوتی چلی جاتی ہے اس کی وجہ تو اگر تو یہ بتائیے اس میں اس غاصب کا کوئی دخل ہے نہیں تو یہ تو آفت سماوی سمجھیے آفت سماوی کی طرح بس آفت سماوی ہے تو اب یہ چیز اس کے پاس وہ آکار ہلاک ہو گئی کیونکہ اس کے خیر کا کوئی دخل نہیں ہے اور غصب یہاں غصب شرعی پایا نہیں گیا لہذا اس پر زمان بھی نہیں اور آگے جو مسئلہ ذکر کیا کہ اس کے اپنے فیل یا اس کی اپنی رہائش سے جو نقصان آیا ہے اس کا زمان لیا جائے گا بھئی اس میں تو اس کے فیل کا دخل آیا اس نے دوسرے کی چیز میں تو کیا کیا نقصان پہنچایا اس صورت میں تو کیا ہوگا زمان آتا ہے بھئی صورت سمجھ میں آگے تو پہلے میں تھا ہلاک اور اس کا دخل نہیں تھا اور یہ دوسرا جو ذکر ہوا وہ قسام ہو بھی فیالی اور سکھ نہ ہاں تو اس کے اپنے فیل کی وجہ سے نقصان آ رہا ہے تو کہتے ہیں امان وہ کسا ہو اور وہ جائیداد میں سے جو نے جو نقصان آ جائے بفے ہی غاسب کے فیل کی وجہ سے اور نہ ہوئے اس کی رہائش کی وجہ سے زمین فی قول ہم جمیاں تو ضامن ہوگا اس کا تمام ائمہ کے قول میں ویزا حلقل مغسوق فی یہ دل غازی بف علی ہی اور بغیر فعلی ہی, ہی زمان ہو وہ اضا حال مسوب ہو یہ والا نا منقولی کی بات آ گئی غیر منقولی جائیداد کی بات ختم ہوئی منقولی چیز کے اندر جب ایک آدمی دوسرے کی چیز پر اس نے زبردستی قبضہ کیا اٹھا کر لے گیا اب یہ چیز اس کے پاس چاہے اس کے اپنے فیل سے ہلاک ہو چاہے خود بخود ہلاک ہو جائے جو بھی صورت ہو سے زمان دینا پڑے گا کیونکہ یہاں رسب پایا گیا زمین کے اندر تو غصب پایا ہی نہیں گیا یہاں ویزا حل عقل مغصوب جب ہلاک ہو جائے مغصوب کون سی مغصوب شہ جو کس میں سے ہو منقولات میں سے ہو جب ہلاک ہو جائے مغصوب مقصوب شے جو منقولات میں سے ہو فی دل کس کے قبضے میں ہلاک ہو غاسب کے قبضے میں ہلاک ہو فیل ہی بھی بغیر فعلی ہی چاہے اس کی فیل کی وجہ سے یا اس کے فیل کے علاوہ ہو فعال ہی ہو تو اس پر کیا آئے گا اس کا زمان یعنی میں مثل دینا پڑے گا اور زبات القیم میں اس کی قیمت دینا پڑے گی وہ نقصت اور اگر نقصان آیا ہے اس کے قبضے میں تو اس پر نقصان کا زمان ہوگا اگر چیز پوری ہلاک ہوئی تو پوری قیمت دینا پڑے گی اگر تھوڑی کمی آئی ہے قیمت میں تو جو کمی آئے گا اس کو پورا کرنا پڑے گا بھائی سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی سب کو وہ منظب احشاطری بغیر ہی صورت مسئلہ یہ بھائی ایک آدمی نے دوسرے کی بکری غصب کر لی بکری غصب کی اور بکری غصب کرنے کے بعد اس نے بکری کو ذبا کر دیا تو ذبا کے بعد بھائی کوئی بکری کا نام بدلا پہلے زندہ بکری تھی اب ہم اسے کیا کہیں گے ذبا شدہ بکری صرف زبا کی ہے ذیبا سمجھ آگے اور کوئی عمل نہیں کیا یا چلو کھال بھی اتار دو لیکن ہے تو پوری بکری اسی طرح پڑی گئی گوشت وغیرہ نہیں بنایا بھائی آگے مسالہ آئے گا اگر بہت زیادہ تبدیلی کر دے تو اس کا حکم الگ ہے تھوڑی تبدیلی کی ہے بکری کو صرف کیا کر دیا کر دیا یا زیادہ زیادہ اس کی سی کیا کر دی تو ابھی بھی اس کو لوگ کیا کہیں گے سامنے کوئی پوچھے یہ کیا چیز ہے کیا کہیں گے بکری ہے تو دیکھا نام نہیں بدلا تو جب تک نام نہیں بدلا تو یہ مالک ٹھیک کی ہے مولانا آگے تفصیل آئے گی کہ اگر نام بدل جائے تو اب غاسی بھی اس کا مالک بن جائے گا پھر اسے زمان دینا پڑتا ہے تو ابھی نام چونکہ نہیں بدلا اور تو اب مالک کو اختیار ہے کیا اختیار ہے چاہے تو یہ پوری جو ذبا شدہ بکری ہے یہ غاسب کو کہے یہ اب تم ہی رکھو مجھے نہیں چاہیے مجھے زندہ بکری کی قیمت دے دو زندہ بکری کتنے کی تھی بیس ہزار کی مثلاً بھائی اور یہ ذبح شدہ اس وقت کتنے کی ہے فرسٹ کرو یہ پندرہ ہزار کی ہو چکی ہے بھائی گوشت وغیرہ کھال وغیرہ اس کی کتنے کے ہیں پندرہ ہزار کے بعد سورج سمجھ میں آ رہی ہے فرض کرو فرض کرو تو اب چاہے تو مالک کیا کر سکتا ہے غاصب کو کہے بکری تم رکھو مجھے یہ نہیں چاہیے میری بکری زندہ بکری تھی اس کی مجھے قیمت دے اور چاہے تو یہ زبا شدہ بکری ہی لے لے اور جو قیمت میں کمی آئی ہے وہ بھی ساتھ وصول کر لے جو نقصان ہوا ہے تو یہ زندہ کتنے کی تھی اور یہ کتنے کی ہے پندرہ کتنا نقصان آیا پانچ تو مالک چاہے تو یہ بکری لے لے اور سات پانچ ہزار روپے بھی اس سے لے لے اور چاہے تو یہ اسی کو دے دے اور پورے بیس ہزار کیا کر لے سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تو کہتے ہیں ذبح شاط اغیر ہی بِغَيْرِ امری اور جس نے ذبح کی کسی دوسرے کی بکری اس کے حکم کے بغیر ہی فمالی کو حابل خیریت مالک کو اختیار ہے انش اعظم مانا ہو قیمت چاہے تو اس کو زامن بنا دے اس بکری کی قیمت کا بھیڑ بکری جو بھی ہے شاد کا میں نے بتایا بھیڑ بکری دونوں کو کہتے ہیں چاہے تو اس بھیڑ بکری کی قیمت کا زامین بنا دے وہ سلم اور یہ بھیڑ بکری اسی کے سپرد کر دے قیمت زندہ کی لے لے اور یہ اسی کو دے دے وہ انشاہ اعظم ہو اور چاہے تو اسے اس کے نقصان کا زامن بنا دے سورج سب کو سمجھ میں آگئی گئی بھائی ومن خارا کا سو بغیر زمین نقصان ہوئی آگے یہ مسئلہ بتائیں گے اگر کسی نے کسی کی چیز غصب کی اور اس میں تھوڑا بہت نقصان آ گیا تو اس سے نقصان پورا کر لیا جائے گا چیز بھی اس سے لے لی جائے گی اور جو نقصان ہے وہ نقصان بھی اس سے پورا کر لیکن اگر اس نے اس چیز کو اتنے, میں اتنا نقصان پیدا کیا کہ اس کے نفع ہی ختم ہو گیا تو اب مالک اس سے پوری قیمت کا زمان لے سکتا ہے بھر. کیا کر سکتا ہے हرائی, हرائی. हرائی. ہی نہیں رہا چیز کا آپ چیز لینے کا کوئی فائدہ ہوگا हرائی. مثلا ایک آدمی دوسرے کا کپڑا غصب کیا کپڑا تھوڑا سا کہیں سے پھٹ گیا تو زیادہ نقصان آیا یا تھوڑا آیا تھوڑا آیا تو مالک کیا کرے گا کپڑا لے لے گا اور جو نقصان آیا ہے قیمت میں کمی آئی ہے وہ بھی اسے کیا کر لے گا وہ سن لیکن اگر کپڑا زیادہ پھٹ گیا کہ آپ ہم لوگ اس کو اس طرح کا اتنا پھٹے ہوئے کپڑے آم لوگ نہیں پہنتے بھائی تو معلوم ہوا آپ یہ پہننے کے قابل ہی نہیں رہا اس کے منافے ختم ہو گئے تو اب مالک کیا کر سکتا ہے کپڑا اسی کے پاس چھوڑے اور سارے کپڑے کی قیمت اس سے وصور کر لے صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وہ من خارا کا سو بغیر ہی خرق یا سیرا خارا کا کمانا پھاڑنا ومن خارا کا سو بغیر ہی اور جس نے کسی دوسرے کے کپڑے کو پھاڑ دیا خرق یا تھوڑا سا پھاڑنا یعنی تھوڑا سا کپڑا پھاڑ دیا زمین نقصان ہو تو زامین ہوگا اس کے نقصان کا وہ انخارہ کا خرق کثیرہ اور اگر اس نے زیادہ پھاڑ دیا یب تو لو احمد منافعی کہ ختم ہو گئے اس کے اکثر منافع یب تو لو احمد نہیں یب لو نہیں یوگ پڑھو اس کو یوگ اگر اس نے اتنا زیادہ پھاڑا کہ یو بتی منافع ہی کہ اس کثیر نے باطل کر دیے اس کے اکثر منافع کیا کر دیے اکثر, اکثر منافع یعنی اب وہ نفع اور کوئی اور چھوٹے موٹے کسی کام میں تو کپڑا آ ہی سکتا ہے لیکن وہ جو اصل نفع تھے اس کے بڑے نفع یعنی پہننے وغیرہ کے قابل وہ نہیں رہا تو فلی مالک اس کے مالک کے لیے جائز ہے اَن جميع قیمتی ہی کہ اس غاصب کو زامین بنا دے اس کے اس کپڑے کی ساری قیمت کا وحیدہ اچھا اب یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی ایک آدمی نے دوسرے کی چیز غصب کی اور غصب کرنے کے بعد اس میں بہت زیادہ تبدیلی پیدا کر دی اتنی تبدیلی پیدا کی کہ اس کا نام ہی بدل گیا نام بدل گیا اور اس کے بڑے منافع بھی ختم ہو گئے اس چیز کے جو بڑے منافع تھے وہ بھی کیا ہوئے نئے منافع اس میں آ گئے پہلے کچھ اور چیز تھی اب نام بدل کے اب کچھ اور کہلائے گی پہلے اور نفے تھے اب آمی. اور نفے ہیں یعنی بڑے نفے پچھلے والے ختم ہو گئے کہتے ہیں جب اتنی تبدیلی پیدا کر دے کوئی شخص مقصود چیز کے اندر کہ اس کا نام بھی بدل جائے اور اس کے بڑے منافع بھی ختم ہو گئے پہلے والے تو یہی غاصب اس چیز کا مالک بن جائے گا مثلاً ایک آدمی نے دوسرے کی بکری غصب کی زندہ بکری اور پھر لے جا کر اسے ذبا کیا زبا کرنے کے بعد کھال اتاری اور گوشت بنا دیا اب گوشت پڑا مالانہ اب آپ بتائیے آپ سے کوئی پوچھے یہ کیا ہے آپ کیا کہیں گے کوئی بکری کہے گا نہیں نام ہی بدل گیا مالانہ دیکھا یا اس کو اس نے پکا بھی لیا ساتھ بھائی اور بھی تبدیلی کر دو آپ بتائیے اب کوئی آپ سے پوچھے یہ کیا ہے آپ کیا کہیں گے مالانہ سالن پڑا ہے گوشت کو پکا ہوا ہے کھانا پڑا ہوا ہے تیار بھائی کوئی اس کو بکری نہیں تو دیکھو نام بدل گیا اور بڑے منافع بھی ختم بکری کے طور منافع بھی تھے ہمارا نام اس سے تو دودھ بھی حاصل کیا جاتا تھا وغیرہ وہ بھی ختم تو اب کہتے ہیں اب یہ غاسب اس کا مالک بن گیا جس نے غصب کی تھی وہ کیا بن گیا لیکن یہ یاد رکھنا ابھی بھی اس سے نفع اٹھانا غاسب کے لیے جائز نہیں مالک تو بن چکا ہے لیکن اس سے کسی قسم کا نفع اٹھانا اسے کھانا استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہاں پہلے اس کا بدل دے دے پھر اس کے لیے اب نفع اٹھانا حلال ہو جائے گا بکری کے پیسے پہلے کس کو دے دے مالک کو دے دے پھر اب اس کے لیے یہ گوشت استعمال کرنا اور نفع اٹھانا جائز ہے. مالک تو یہ بن چکا ہمارا نا اس لیے کہ اس میں اس نے اپنی نئی کاریگری پیدا کر دی اپنا کام دکھا دیا اس کے اندر اس نے میں تو اپنی کاریگری اس میں شامل کر دی لہذا مالک کا حق جو ہے ایک لحاظ سے گویا کہ ختم ہی کر دیا اس چیز سے تو یہ اس کا مالک بن گیا اور مالک بننے کے بعد اب یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بلکہ پہلے کیا دینا پڑے گا اس کا بدل دینا پڑے گا مثلیات میں سے ہے تو مثل دے دے زبات الفیم میں سے ہے تو اس کی پھر اس کے لیے اس سے نفع اٹھانا جائز ہو جائے گا سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو کہتے ہیں وہ عیدا تغیر غا سب اور جب بدل گئی وہ, جی وہ چیز جسے غصب کیا گیا تھا بف علی کس کے فیل کی وجہ سے <تصفح> غاسب کے فیل کی وجہ سے یہاں تک کہ اس کا نام ہی زائل ہو گیا نام ہی اس کا ختم ہو گیا پہلا نام ہی کیا ہو گیا ختم ہو گیا وہ آزم و منا اس کا تب بھی اس پر ہے یہاں تک کہ اس کا نام بھی زائل ہوا اور اس کے بڑا نفع جو ہے بڑا نفع وہ بھی ختم ہو گیا زالا بالکل مغصوبی مینہ انہا تو مغصوب مینہ یاد رکھو مغصوب مینہ وہ ہے جس کی چیز غصب کی گئی جس سے چیز غصب کی گئی مغصوب مینہ جس سے چیز کو کیا کیا گیا تھا غصب یعنی مالک کون مراد ہے مالک تو ضالم تو مقصوب مینی مالک کی مالک کی ملکیت ذائل ہو جائے گی انہا اس چیز سے وہ مالا کا حل غاسب ہو اور غاسب کیا بن جائے گا اس کا مالک بن جائے گا و زمینہ ہا اور کیا ہوگا اس چیز کا وہ اور چیز سے یہاں تک کہ ادا کر دے اس کا بدل جب اس کا بدل دے دے گا تو پھر اس کے لیے حلال ہوگا مالک تو بن چکا لیکن نفع اٹھانا بھی, بھی حلال لہذا اگر بدل دینے سے پہلے اس نے کیا کیا اس چیز کو بیچ دیا اور نفع کما لیا کہتے ہیں یہ نفع اس کے لیے جائز نہیں اس کو صدقہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ نفع اٹھا رہا ہے اور ابھی اس نے بدل دیا ہے بدل نہیں دیا تو نفع نہیں اٹھا اب دیکھیے بہت سی مثالیں ذکر کر رہے ہیں وہ حاضا اور یہ اس طرح ہے کمن غذا شاطن جیسے کسی نے کوئی بکری غصب کی یہ اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی بکری غصب کی فضا بہا و اس کو ذبا کر دیا وہ اور اسے بھون لیا بھائی پیڑ بکری کو غصب کیا اسے ذبح کیا اور شبا کے معنی بھوننا آگ پر بھائی اسے بھون لیا او تبا یا اسے پکا لیا او نہا دوسری صورت یا کسی شخص نے کیا گندم غصب کی پس اسے پیس لیا بھئی گندم غصب کی نام ہے کوئی پوچھے یہ کیا ہے آپ کیا کہیں گے گندم لیکن جب اس اس نے کو پیس لیا کوئی آپ سے پوچھے یہ کیا ہے آپ کیا کہیں گے آٹا تو دیکھو نام بدل گیا اور منافع بھی بڑے بدل گئے ہمارا گندم کے اور نفے ہیں بھئی اور آٹے کے اور نفے گندم سے تو اور بھی چیزیں بن جاتی ہیں بھئی اچھا تو کہتے ہیں او غاصب حین تفتحنا یا شخص نے گنوں غصب کی تھی پس اس کو پیس دیا او حدیدا یعنی کیا غصب کیا لوہا غصب کیا ففتحہ پس اس سے تلوار بنا لی تو پہلے نام تھا لوہا اب کیا نام ہے تلوار اور نفع بھی الگ ہے اس کے بھائی او صفرن صفر کہتے ہیں پیतल کو یا پیतल غصب کیا پس اس سے برتن بنا لیا برتن بنا لیے مانا نا سمجھ آنیا جمع اینا کی برتنوں کو کہتے ہیں تو اس نے کیا بنا لیے اس سے برتن بھائی تو دیکھو اس نے اپنی کاریگری اس میں دکھائی بھائی اپنا تو اب یہ مالک بن گیا یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی یہ وہ مثالیں تھیں جن میں غاسب شہ مغصوب کا کیا بن جاتا ہے مالک بن جاتا ہے لیکن نفع اٹھانا اس کے لیے حلال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا بدل اور عوض نہ دے دے وہ غصب او ذہابن اور اگر اس نے غصب کیا چاندی کو او زہابن یا سونے کو فضارا بہ دراہیما او دنا نیرا پس اس نے اس کو ڈھال لیا دراہم یا دینار میں بھائی پہلے تھا سونے کی ڈلی وغیرہ یا چاندی کی ڈلی لیکن پھر اس نے کس چیز میں ڈھال لی <سؤال> <سؤال> چاندی تھی اس سے دراہم بنا لیے بھائی اور آ... سونے کی ڈلی تھی اس سے کیا بنا لیے دینار بنا لیے او آن یا تن یا اس سے برتن بنا لیے سونے یا چاندی کے آپ بھائی کیا اب بھی یہ غاصب اس کا مالک بن گیا امام صاحب دیکھیے فرما رہے ہیں کہتے ہیں لم یز ملکی ہا ان ہا ظاہل نہیں ہوگی مالک کی ملکیت ان سے حنیفہ رحم اللہ کس کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی کیوں نہیں ظاہر ہوگی اس نے اپنی کاریگری دکھائی ہے امام صاحب فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کا نام ابھی بھی نہیں بدلا ابھی بھی لوگ کیا کہیں گے یہ سونا ہے درہم اور دینار کو بھی لوگ کیا کہہ دیا کرتے ہیں یہ سونا ہے سونا یہ چاندی ہے اور نیز پہلے بھی وہ اس میں سمنیت تھی اب بھی اس میں کیا ہے سمنی پہلے بھی وہ وزنی چیزوں میں شمار ہوتے تھے اب بھی کس میں شمار ہوں گے وزنی چیزوں میں شمار ہوں گے وزن کے ساتھ ہوگا ان کا حساب وَمَنْ غَصَبَ سَاجَةً فَبَنَا عَلَيْهَا ذَالَ مِلْكُ مَالِكِهَا عَنْهَا وَلَذِمَ الْغَاسِ بَقِيمَتُهَا اور جس نے غصب کیا شہتیر بھئی ساجہ ساجہ یاد رکھئے ساگوان کی لکڑی کو کہتے ہیں بھئی ساگوان کی لکڑی یہ بڑی قیمتی اور مضبوط لکڑی ہوتی ہے لیکن ساگوان کی ہر لکڑی نہیں وہ لکڑی جسے تراشا گیا ہے اور تیار کیا گیا ہو شہطیر کے طور پر شہطیر جانتے ہیں نہیں جانتے بھائی چھت <سؤال> کے اندر لگائے جاتے ہیں اب تو بھائی یہ کیا کہتے ہیں اس کو ہاں گارڈر جس کو آپ گارڈر کہتے ہیں بھائی وہی شہتیر پرانا طریقہ تھا لکڑی کے دیہاتوں میں اب بھی وہی طرح اسی طرح ہوتا ہے تو یہ شہتیر بھائی کس نے غصب کیا فبنا پھر اس کے اوپر اس نے تعمیر کر لی کمرہ وغیرہ بنا لیا چھت میں لگا دیا اب کہتے ہیں ضال کو مالک ہا ان تو مالک کی ملکیت اس شہطیر سے کیا ہو جائے گی مالک کی ملکیت اس شہتیر سے زائل ہو جائے گی وَلَّذِمَ تو مالک معلوم ہوا کون غاسب بن گیا تو ولہم الغاسی بہ قیمت اور غاسب پر اس کی قیمت لازم ہو جائے گی بھائی سمجھ میں آیا وجہ یہ مانا کہ اس نے شہتیر کے اوپر چھت بنا لی کمرہ بنا لیا اب اگر ہم اسے کہیں نہیں یہ اب بھی کیا کرو واپس کرو تو اسے چھت اپنی گرانا پڑے گی یا نہیں پڑے گی تو اس کا بھی نقصان ہوگا تو لہذا اب ہم یوں کرتے ہیں کیسی صورت اختیار کرتے ہیں کسی کا بھی نقصان نہ ہو یہ غاسب کو بھی نقصان سے بچ جائے گا ہم کہیں گے تم ہی مالک بن گئے ہو اور مالک کا بھی نقصان نہیں ہوگا کہ اسے پورے پورے پیسے دلا دیے جائیں گے تو دیکھو دونوں کیا ہوئے نقصان سے بچ گئے اور علماء لکھتے ہیں یہ اس سورت میں ہے جبکہ چھت کی یا وہ عمارت کی قیمت اس شہطیر سے زیادہ ہو اور اگر شہ کی قیمت زیادہ ہے چھت ہلکی تھی ہے سستی تھی ہے کہتے ہیں پھر یہ مالک نہیں بنا ابھی بھی مالک کیا کر سکتا ہے اکھڑوا کر لے سکتا ہے ومن غصب اچھا صورت یہ ایک آدمی نے دوسرے کی زمین غصب کی گئی مالک کو پتہ ہی نہیں چلا تین مہینے تیار کھڑی ہے گاسب قبضہ کر کے اس میں کیا کر چکا ہے اپنے ایک بلڈنگ کھڑی کر چکا ہے یا پانچ چھ مہینے بعد مالک بےچارا اپنی زمین دیکھنے کے لیے آیا دیکھا وہاں تو ایک تیار باغ کھڑا ہے گاسب نے اس میں کیا کیا درخت بو دیے درخت لگا دیے اور اب ایک بات تیار ہے تقریباً پہ اب کیا کیا جائے گا کہتے ہیں بھائی یہ زمین مالک کی ہے اور غاسب سے کہا جائے گا اپنی بلڈنگ اور اپنے درخت یہاں سے اکھاڑو اور لے جاؤ اور زمین خالی کر کے کس کے حوالے کرو مالک کے حوالے کرو سورج سمجھ میں آ پھر اس میں یاد رکھنا اگر یہ بلڈنگ اکھاڑنے سے یا درخت نکالتے نکالنے سے زمین کا نقصان ہوتا ہے تو اب مالک کو اختیار ہے کہ وہ یہ درخت اور بلڈنگ بھی اسے نہ لے جانے دے اس لے لے کیونکہ یہ جب گرائے گا نکالے گا تو کیا ہوگا زمین کا نقصان تو پھر کیا کیا جائے کہتے ہیں یہ بھی مالک اسے لے سکتا ہے لیکن اسے ان کے پیسے دینے پڑیں گے اور پیسے کون سے دے گا تیار بلڈنگ کے یا ملبے کے دے گا ملبے کے یا اکھڑے ہوئے درختوں کے دے گا اس لیے کہ وہ بھی اگر یہاں سے لے کر جاتا تو کس صورت میں لے کر جاتا ملبے کی صورت میں مطلب تیار بلڈنگ کی قیمت تھی دو لاکھ روپے اور جب ملبہ بناتا ہے تو وہ پچاس ہزار کا رہ جاتا ہے صرف بھائی تو ہم اسے کتنے میں پوری بنی بنائی بلڈنگ کے کتنے پیسے دے دیں گے وہ ملبے والے یعنی پچاس ہزار بھائی کیونکہ اگر وہ بھی لے کر جاتا تو ملبے کی صورت میں لے کر جاتا اس کے لیے پچاس ہزار کا ہونا تھا بھائی تو کہتے ہیں عمان غسبا ارزن فغیرہ سا جس نے غصب کی کوئی زمین پس اس کے اندر درخت لگا دیے کے معنی درخت لگانا درخت بو دینا فغیرہ سا پیہا اس کے اندر اس نے درخت بو دیے او بنا بنا ابنی کے معنی تعمیر کرنا عمارت بنانا او بنا یا کوئی عمارت تعمیر کی قیل لہو تو اس غاصب سے کہا جائے گا اقلع غرب والبناء ولبینہ اکھاڑ لے تو اپنے درختوں کو والبناء آ اور عمارت کو وردہ علا مالک فارغتاً اور واپس کر دیے زمین تو اس کے مالک کو فارغتاً خالی کر کے جس حال میں یہ کیا ہو خالی ہو فنکانت الن قلع از لکھا پس اگر وہ زمین جو ہے اس میں نقصان آتا ہے بقل اعظال کا ان چیزوں کے نکالنے سے اکھاڑنے سے فل المالکی تو مالک کو اختیار ہے ان یا زمینہ لہو کہ وہ زمین ہو جائے اس غاصب کے لیے قیمت البنا اول مقلوعا عمارت کی قیمت کا اور درختوں کی قیمت کا مخلو اس حال میں کہ وہ اکھڑے ہوئے ہوں یعنی اگر زمین کی قیمت کم ہوتی ہے تو مالک کو اختیار ہے کہ وہ زمین بن جائے اکھڑے ہوئے درختوں یا اکھڑی ہوئی بلڈنگ کی قیمت کا یعنی وہ زمان دے دے اور یہ درخت لے لے پیسے پیسے دے کر مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی ومن غ سبن فلتہ سورت یہ ہے ایک آدمی دوسرے کی چیز رسب کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی چیز ملا دیتا ہے جس سے اس کی قیمت بڑھ گئی اب کیا, کیا جائے ایک آدمی دوسرے کی چیز رسب کرتا ہے اور اس میں کیا ملا دیتا ہے اپنی چیز بھی ساتھ ملا دی پچھلوں مسلوں میں تھا اس نے صرف اپنی کاریگری شامل کی تھی کوئی چیز اپنی طرف سے ملائی نہیں اب ہے کوئی چیز بھی اپنے ساتھ ملا دیتا ہے مثلاً کپڑا رسب کیا سفید رنگ کا تھا اس نے اس کو رنگ دے دیا تو رنگ ساتھ شامل ہو گیا یا نہیں بھائی سفید کپڑا تھا مسا سو روپے کا رنگ کی وجہ سے اب وہ ایک سو بیس کا ہو چکا یا کسی نے کسی کے ستو غصب کیے اور ساتھ اپنا دیسی گھی ملا دیا بھائی تو وہ ستو تھے سو روپے کے اب اس کی وجہ سے کتنے کے ہو گئے ایک سو پچاس کے ہو گئے تو اپنی چیز ساتھ ملا دی اب کیا کریں گے بھائی تو کہتے ہیں مالک کو اختیار ہے مالک کو اختیار ہے کہ یہ چیز چاہے تو اسی طرح واپس لے لے کپڑا اس نے گسب کیا تھا کتنے کا وہ سفید کپڑا سو کا تھا تو یہ اب سرخ ہو چکا ہے یہ اسے لے لے لیکن اب کتنے کا ہے ایک سو بیس کا کتنے کی زیادتی ہو چکی ہے وہ بیس اس کو واپس دے دے گاسب کو یہ کپڑا لے لے جو زیادتی ہوئی ہے جس میں اور جو زیادتی ہوئی ہے وہ کیا کر دے اس کو دے دے وہ ستو کتنے کا تھا جو مالک کا تھا سو اور اب کتنے کا ہو چکا ڈیڑھ سو کا تو مالک کو اختیار ہے چاہے یہ ستو اسی طرح لے لے اور زیاتی اس کا تو تھا سو روپے کا ستو اس میں زیادتی کتنی ہے پچاس تو پچاس کس کے ہیں گاسب کیوں پچاس گاسب کو دے دے سورت سمجھ میں آ رہی ہے گاصب کو دے دے ایک یہ سورت ہے دوسری سورت سورت بھائی چاہے تو وہ اسی کے پاس رہنے دے وہ چیز اور اپنی چیز کے پیسے وصول کر لے وہ سرخ کپڑے کو اس کا سفید کپڑا تھا اس نے سرخ رنگ دیا چاہے تو اب یہ سرخ کپڑا غاسب ہی کے پاس رہنے دے اور کیا کرے کیا کہے اسے اپنے کہ مجھے میرے سو روپے دے دو کپڑے کی قیمت دے دو یا یہ ستو اب تم اپنے ہی پاس رکھو اور مجھے کیا کرو میرے ستو کے پیسے یعنی وہ سو روپے دے دو سورج سمجھ میں آئی ہے من غصب سوبن اور جس نے کوئی کپڑا غصب کیا اش مارا پس اسے رنگ دے دیا سرخ بھائی سرخ کی قید لگاتے ہیں بھائی وجہ یہ, یہ احتراج ہے سیاہ رنگ سے کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ سیاہ رنگ دے دیا تو یہ زیادتی نہیں ہے بلکہ یہ نقصان ہے تو امام صاحب کے زمانے میں سیاہ رنگ کو کیا سمجھا جاتا تھا نقصان کپڑے میں کمی آ گئی اور اس کے علاوہ باقی رنگوں کو کیا سمجھا جاتا تھا زیادتی کے اس سے بڑھ گئی قیمت جبکہ صاحبین رحم اللہ کے نزدیک سیاہ رنگ بھی اور رنگوں کی طرح ہے تو بس یہ زمانے کا اختلاف ہے آپ بھی اپنے زمانے میں دیکھ لیں گے کہ اس چیز میں یہ چیز شامل کی اس سے قیمت کم ہوئی یا زیادہ اس کے مطابق وہ کم لگائیں تو کہتے ہیں عمان غذبہ جس نے کوئی کپڑا غصب کیا پھسا بغا ہو ہمارا پاس اسے سرخ رنگ دے دیا اوسوی قن یا ستو غصب کیا پس ملا دیا اس کو گھی کے ساتھ پھسا ہی بہو بالخیاری تو اس چیز کے مالک کو اختیار ہے انشا ضمان اب اضا چاہے تو اس غاصب کو ضامن بنا دے کپڑے کی قیمت کا اس چاہے تو سفید کپڑے کی قیمت کا کیونکہ اس کا کپڑا تو کیسا تھا سفید اسی کا اپنے ستو کے مثل کا زامین بنا دے کہ مجھے کیا کرو ستو تو ہاں مثلیات میں سے زبات القیم میں سے نہیں تو میرے لیے جتنا میرا ستو تھا اتنا ہی ستو مجھے کہیں سے لا کر دے دو ستو سے لا کر دے دو وسلمغ غاسب اور وہ جو ستو جس میں اس نے گھی ملایا ہے یا وہ کپڑا جس پر اس نے رنگ رنگا ہے وہ اسی غاسب کے کیا کر دے اسی کے سپرد کر دے وہ انشاخما اور چاہے تو ان کو لے لے وہاں اور زمین ہو جائے وہ جو زیادہ کیا ہے رنگ نے یا گھی نے اس چیز ان دونوں چیزوں میں اس کا کیا ہو جائے جو زیادتی آ وہ واپس کر دے کو عَيْنًا فَغَيَّبَهَا اور جس نے غصب کی کوئی چیز بئی صورت مسئلہ ایک آدمی نے دوسرے کی کوئی چیز غصب کر لی اور سب کر لی اور غصب کرنے کے بعد اسے غائب کر دیا چھپا دی اب مالک نے اس سے زمان وصول کیا مالک نے کیا وصول کر لیا زمان وصول کر لیا اب زمان وصول کرنے کی کئی صورتیں ہیں مالک نے کہا میری چیز ایک ہزار روپئے کی تھی لو ایک ہزار روپے مجھے دو اس نے جیب سے ایک ہزار روپے نکالے اور مالک کو دے دی ایک صورت مالک نے کہا میری چیز ہزار کی تھی اس نے کہا ہزار کی کہاں سے تھی آپ کی چیز صرف پانچ سو کی تھی قاضی کے پاس چلے گئے بھائی قاضی نے مالک سے کہا بھائی تمہارا کیا دعویٰ ہے ہزار تو بتائیے تو مالک دیکھو مالک کہہ رہا ہے ہزار کی تھی اور غاسب کتنے کی کہہ رہا ہے غاسب اقرار کر رہا تھا سب کا لیکن کیا کہتا ہے وہ چیز کتنے کی تھی پانچ تو اب مالک دامودائی ہوا زیادت کا بھائی پانچ سو تو غاسب بھی تقسیم کر رہا ہے لیکن اوپر والے پانچ سو وہاسب تقسیم تسلیم نہیں ہے تو مالک ہوا مدعی اور غاسب کون ہوا منکر وہ انکار کر رہا ہے زیادتی کا وہ صرف پانچ سو تسلیم کر رہا ہے پانچ سو سے زائد کا منکر ہے تو مدعی کے ذمے آپ جانتے ہیں بہینہ ہوتی ہے تو جب مالک کہہ رہا ہے ہزار کی ہے تو اس کے ذمے بہینہ ہے قاضی نے کہا لاؤ بھائی بینا دو گواہ پیش کرو مالک نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے اگر گواہ پیش کر دیتا ہے پھر تو فیصلہ ہو جائے گا مولانا گواہوں پر ہی ہزار روپئے کس کو دے دیے جائیں گے غازیب سے لے کر مالک کے حوالے سے اگر گواہ نہ ہوئے پھر کیا کریں گے آگے مقدمہ کیسے چلے گا غاز کو قسم دی جائے گی بھائی کیونکہ وہ منکر ہے منکر پر قسم آتی ہے غاسب نے قسم اٹھا لی کہ وہ کپڑا کتنے کا تھا وہ چیز کتنے کی تھی پانچ تو اب پانچ سو دینے پڑیں گے اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے نہیں بھائی میں قسم نہیں اٹھاتا تو اب پھر کس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا مالک کے حق میں اب اسے کتنے دینے پڑیں گے ہزار روپے بھی پورے دینے پڑیں گے صورتیں سمجھ میں آ رہی ہیں جی تو دیکھو بعض صورتوں کے اندر جو قیمت مالک, مالک نے بتائی مالک وہ وصول مالک ہوئی بعض صورتوں میں وہ قیمت وصول ہوئی جو کس نے کہی تھی غاصب اب بھائی کچھ عرصے کے بعد غاسب نے وہی چیز ظاہر کر دی محلوم ہو اسی کے پاس تھی تو زمان تو وہ دے چکا ہے تو کیا وہ اس چیز کا مالک بن گیا پکا اب اسے واپس نہیں لی جا سکتی کہتے ہیں بھائی یہاں اگر فیصلہ ان پیسوں پر ہوا تھا جو مالک نے مانگے تھے پھر تو اب مالک اسے نہیں لے سکتا مالک کون بن چکا ہے اس چیز کا اور مالک کو اس کو مالک کو اس کی منہ مانگی قیمت جو تھی وہ مل چکی ہے جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا وہی وہ مل چکا ہے اور اگر فیصلہ کس کے قول پر ہوا تھا کس کے قول پر ہوا تھا تو مالک کو اختیار ہے چاہے تو اسی طرح چلنے دے بچوں میں پانچ سو مل چکا ہے وہ اپنے پاس رکھو چیز اسی کے پاس چھوڑ دو اور چاہے تو کیا کرو وہ پانچ سو واپس کرو اور چیز واپس لے لو سورج سمجھ میں آ گئی یہ وہ صورت ہے کہ جب چیز ظاہر ہوئی اور جو زمان ادا کیا تھا گاسب نے چیز کی قیمت اس سے زیادہ تھی چیز کی قیمت سے گاسب کے قول پر اگر فیصلہ ہوا تھا چیز کتنے کی تھی اس نے کتنے کی کہا پانچ سو اور پتہ چلا چیز تو کتنے کی ہے ہزار سے بھی بلکہ اوپر کر لو بارہ سو کی چیز ہے بھائی چیز جب مل گئی جس کو کتنے کی تھی یوں کو جتنا زمان آیا تھا اس سے زیادہ کی تھی واسف نے کتنے کا تھا کیا کہا تھا کتنے کی ہے اور پتہ چلا چیز تو دراصل 800 کی ہے تو اب مالک کو اختیار ہے منگانا چاہے تو اسی طرح چلنے دے معاملے کو پیسے تمہیں 500 مل چکے ہیں اسی پر گزارا کرو چیز اس کے پاس چھوڑ دو اور چاہو تو 500 واپس کرو اور اپنی چیز لے لو یا دوسری کیا صورت تھی کتنے پر فیصلہ ہوا تھا ہزار پر کس کے کہنے پر مالک کے کہنے پر تو اگر وہ چیز ظاہر ہوئی وہ چیز بھی ہزار کی تھی یا ہزار سے کم کی تھی پھر تو نہیں منگانا ہاں پتا چلا وہ چیز کتنے کی ہے ہزار کی بھی نہیں ہے وہ چیز تو ہزار سے بھی زیادہ کی ہے لیکن فیصلہ کس کے قول پر ہو چکا اب مالک کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں ومن غصب آئینن اور جس نے کوئی چیز غصب کی فیبت پھر اسے غائب کر دیا گل مالک قیمت زمین بنا دیا غاصب کو مالک نے اس چیز کی قیمت کا یعنی اسے زمان لے لیا مالا کا حل غاسبل تو چیز کا مالک بن جائے گا غاسب قیمت کے بدلے میں جب قیمت ادا کر دی تو کیا بن گیا اس کا مالک, مالک, مالک بن گیا والقول قول فل قیمتی قول الغاسبی مایہمینی ہی اور قول قیمت کے بارے میں وہ غاسب کا قول معتبر ہے مہیمین ہی ساتھ اس کی کیونکہ غاسب کون ہے منقیر اور قول کس کا معتبر ہوتا ہے منکر کا مدعی کے ذمہ تو کیا ہوتی ہے بینا بینا من مگر یہ کہ مالک بینہ قائم کر دے اس سے زیادہ پار وہ کہہ رہا تھا پانچ سو کی ہے مالک نے بینہ قائم کر دی پانچ سو کی نہیں ہے کتنے کی ہے ہزار کی ہے پھر مالک کے حق میں کا فیصلہ ہوگا فیضا زہارت لائن پس جب وہ چیز ظاہر ہوئی وہ قیمت اکثر زمینہ اور اس کی قیمت اس سے زیادہ تھی جس کا وہ زمین ہوا تھا پانچ سو کا زمان جس صورت میں دیا تھا چیز جب ظاہر ہوئی پتا چلا پانچ سو کی نہیں ہے کتنے کی ہے آٹھ سو کی یا وہ مالک کے کہنے پر کتنے کا زامین ہوا تھا ہزار کا لیکن پتا چلا کہ قیمت اس کی ہزار سے بھی زیادہ ہے تو کہتے اس صورت میں بھائی میں نے تفصیل بتا دی اگر یہ فیصلہ کس کے کال پر ہوا تھا مالک کے قول پر تو پھر کوئی اختیار نہیں اور اگر غاصب کے قول پر فیصلہ ہوا تھا تو پھر مالک, مالک, مالک کو اختیار وقت زمین بکول مالک ہی اور تحقیق و ضامین ہوا تھا اس کی قیمت کا بقول المالکی. مالک مالک کے قول کے ساتھ بی تین اقام یا ایسی بینا کے ساتھ اقام جو کس نے قائم کی تھی مالک نے قائم بھائی مالک کے قول پر ضامین ہوا تھا مالک نے کہا تھا آزار کیا اس نے آرام سے آزار نکال کر دے دیے یا مقدمہ پھر قاضی کے پاس چلا گیا وہاں اس نے کیا کیا مالک نے بینا قائم کر دی اور بھی نقول نقول کا معنی انکار کرنا بینکول گاسب یعنی یا غاسب کے قسم سے انکار کرنے کی وجہ سے غاسب نے جب قسم سے انکار کیا تو بھی کس کے قول پر فیصلہ ہوا مالک ہاں تو مالک, مالک, مالک کے قول پر فیصلہ بینہ کی صورت میں بھی ہوگا اور غاسب جو قسم سے انکار کر دے پھر بھی وہی تو فل مالک بالخیاری کدھر انکار کرنے کی وجہ سے کوئی چیز ہی کی رہے گی ہے اسے کیونکہ مالک کیا ہے وہ تو اس کو تو اپنی مرضی کے پیسے مل چکے ہیں وہ تو راضی ہو چکا ہے اس پر بھائی وہ انکان زمین اور اگر وہ زمین ہوا تھا بھائی اس چیز کی قیمت کا کس کے قول کے ساتھ غاصب یعنی اپنے قول کے ساتھ غاصب اس کا ضامن ہوا تھا ماہین ہی ساتھ کا سم کے فل مالک کو تو مالک کو اختیار ہے انشا زمانہ چاہے تو چلنے دے زمان کو امزا یمزی کا معنی جاری رکھنا جاری رکھ چاہے تو زمان کو جاری رکھے یعنی اسی کو چلنے دے وہ کو لے لے ورد وزا اور وہ جو پیسے لیے عوض کے طور پر لیے تھے وہ کیا کر دے واپس کر دے نما وسطان بھائی وہی مسئلہ آ گیا. میں نے کیا بتلایا تھا ہمارے نزدیک غصب کس چیز کا نام ہے ازالہ ید کا نام ہے حق قبضے کو ختم کرنا لہذا ایک شخص نے دوسرے کی بھینس وصب کی اس بھینس نے وہاں جا کر ایک بچے کو جنم دیا ایک بچھڑے کو تو بتائیے بھائی یہ جو بچہ ہے اس میں غصب ہے جب اس میں غصب نہیں تو یہ اس کے پاس بطور امانت کے رہے گا اگر حالات ہو گیا تو اس صورت میں اس پر زمان بھی نہیں ایک آدمی دوسرے کا باغ پر قبضہ کر لیا اب اس باغ کے اندر پھل آئے تو کیا ان پھلوں کے اندر غصب ہے تو لہذا یہ بھی اس کے بعد امانت کے درجے میں ہے یہ اسی طرح کسی نے کسی کی بھیڑیں غصب کر لی ان بھیڑوں پر اون آئی مانا یہ پہلے اون نہیں تھی اب اون آئی ہے تو یہ بھی کس کے حکم میں ہے امانت معلوم ہوا شہ منصوبہ کے اندر غاصف کے پاس جا کر جو بھی زیادتی آ جائے کیا آ جائے خالی تو زیاتی آئی یا نہیں آئی بچایا وہ بھی جاتی ہے اون اوپر آئی یہ بھی کیا ہے جاتی ہے تو یہ سارے کیا ہیں امانت ہیں ان کا زمان نہیں کیوں نہیں زمان کیونکہ ازالہ ید دے محقہ نہیں پایا گیا لیکن اگر اس کے اندر غاسب نے تعدی کی تو پھر زمان آئے گا تعدی کیا کی خود نقصان پہنچایا خود کیا, کیا ان کو اشتے؟ آ, استعمال وغیرہ ان کا شروع کر دیا مالک آیا اس نے کہا بھائی کہ وہ چیز مجھے دے دو یہ بچے بھی دو یا یہ پھل مجھے دے دو یا اون مجھے دے دو اس نے انکار کر دیا کیا, کیا؟ <تصفح> تو اب مولانا اب, اب یہ انکار اس نے کیا تو اب ان میں بھی غصب آ گیا لہذا اب کیا, کیا؟ کیا ہوگا ان کا بھی اس پر زمان آئے گا ہلاکت کی صورت میں تو کہتے ہیں ولاد المصوبتی و نما اور مغصوبہ کا لڑکا یعنی کوئی باندھی غصب کی تھی اس کا بچہ پیدا ہوا مغصوبہ کا جو لڑکا ہے وہ اور مغصوبہ شہ کی جو زیادتی ہے اس میں افزائش ہوئی ہے نما کہتے ہیں زیادتی بڑھوتری جو اس میں بڑھوتری ہوئی ہے افزائش ہوئی ہے وہ سمارت البستان المقصوبی اور بستان کہتے ہیں باغ کو اور مغصوب باغ کا پھل جو ہے امانت یہ امانت ہے فی دل غاسبی غاصب کے قبضے میں ان حالکہ فی یہ دِی فلاں زمانہ علیہ ہی اگر ایک حالا کو اس کے قبضے میں تو اس پر کوئی زمان نہیں اللہ یہ تاج دافیہ مگر یہ کہ وہ ان میں تاجبی کرے او یطلبها مالکها فيمنعوها اياه یا طلب کرے اس کو اس کا مالک بھی فیمنعوها تو یہ اس چیز کو بروکلے مغصوب کو اياهو کس سے مالک سے تو پھر اس صورت میں زمان آئے گا و ما نقضت الجاریه بالولاده فهو في زمان الغاصب صورت مسئلہ یہ بھائی ایک آدمی نے دوسرے کی باندی غصب کی اور یہ باندی حاملہ تھی غصب کے وقت کیا کیا ایک شخص نے دوسرے کی باندی غصب کر لی زبردستی اس پر قبضہ کیا اور یہ حاملہ تھی اس باندی نے اب جا کر غاصف کے پاس ایک بچے کو جنم دیا اور یاد رکھیے باندی کے اندر ولادت عیب شمار ہوتی ہے جس سے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے آپ تو بچے کو جنم دیا تو کیا اب یہ جو نقصان آیا ہے اس کا زمان کس واسب پر آئے گا یا نہیں کہتے ہیں ہاں واسب پر کیا آئے گا اس کا زمان لیکن دیکھا جائے تو دوسری طرف واسب کے پاس اس نے ایک بچے کو بھی جنم دیا جس سے اس میں زیادتی بھی آ گئی بچے کی بھی کچھ نہ کچھ قیمت ہوگی یا نہیں ہوگی ہوگی تو لہٰذا اب بچے کے ذریعے اس نقصان کی تلافی کی جائے گی اگر پورا پورا نقصان ہو جاتا ہے بچے کے ذریعے پورا ہو جاتا ہے نقصان تو پھر غاصب پر زمان نہیں آئے گا اور اگر بچے کے ذریعے زمان پورا نہیں ہوتا تو جتنا پورا ہوتا ہے وہ بچے کے ذریعے وہ پورا کر لیا جائے گا اور جو باقی بچے گا وہ پھر غاصب سے ساتھ وصول کر لیا جائے گا مثلا جب اس نے باندی غصب کی تھی یہ سو دینار کی تھی بھائی لیکن جب اس نے بچے کو جنم دے دیا تو یہ اب اس کی قیمت رہے گی اسی دینار بھائی اب کمی کتنی آئی بیس دینار لیکن ادھر ساتھ بچے کی اب پیدائش سے اس میں کا ہے تو کمی کتنی آئی تھی بیس دینار اور وہ زیادتی کتنی ہے بچے کی قیمت کتنی ہے بیس دینار تو اس کے ذریعے پوری ہو گئی نقصان پورا ہو گیا اب غاصب پر کوئی زمان نہیں اور اگر بچے کی قیمت بیس سے کم تھی مطلب پندرہ دینار تھی تو کتنا فرق رہ گیا بھائی پانچ دینار وہ پانچ دینار غاصب سے دینار. سورت سمجھ میں تو کہتے ہیں وہ مانا وجہ یہ مارانا اس کی دونوں کا سبب ایک ہے وہی ولادت اسی, پہ, اسی کو دیکھا جائے تو باندی کی قیمت کیا ہو رہی ہے اس سے کم اور دیکھا جائے تو جو زیاتی آ رہی ہے بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کا سبب بھی کیا ہے وہی ولادت لہذا بچے ہی کے نقصان کو کیا کیا جائے گا پورا کیا جائے گا مانا سات دل جا رہی ہے تو اور وہ جو کمی آ جائے باندی میں بل بل ولادتی ولادت کی وجہ سے فی زمان تو وہ کس کے زمان میں ہے غاسب پہ ان پر اس کا زمان آئے گا انقاندی وفا امبی ہی پس اگر بچے کی قیمت کے اندر وفا ام بھی اس کا پورا کرنا ہو اس نقصان کا پورا کرنا اس بچے کے ذریعے ہو سکے وفا کا معنی پورا کرنا بچے کے نقصان پورا ہو سکے جو بیرن نقصان بل غلط تو تلافی کی جائے گی نقصان کی بچے کے ذریعے وسطاسب اور زمان کیا ہو جائے گا غاصب سے ثاقب ہو جائے گا ولاز من الغاسبنا فیا غسبہ اللہ خط فیامن نقصان بھئی ایک آدمی نے دوسرے کی کوئی کسی مکان پر قبضہ کر لیا اور اس کے منا یا کسی چیز کے منافع اس نے ضائع کیے ہوئی. کسی چیز پر قبضہ کیا دوسرے کی رب کی اور اس کے منافع ختم کیے تو کیا منافع کا زمانہ آئے گا یا نہیں مسلم کسی نے کسی کے مکان پر قبضہ کر لیا اور چھ ماہ تک اس کے قبضے میں مکان رہا تو یہ چھ مہینے کا مکان کا کرایہ مالک کا ضائع ہو گیا کیا ہوا ضائع ہو گیا تو کیا اس کا زمان غاصب پر آئے گا کہتے ہیں نہیں بھائی منافع کا زمان نہیں وجہ یہ کہ منافع کی کوئی قیمت نہیں ہے منافع کی کوئی قیمت آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کیونکہ قیمت اس چیز کی ہوتی ہے جس میں بقا ہو آج ہو کل ہو پرسوں ہو گاڑی ہے آپ کے پاس آج بھی ہے کل بھی ہے پرسوں بھی ہے دس دن کے لیے ایک جگہ بند کر دیں پھر جا کر دیکھیں گے گاڑی ویسے کی ویسے کھڑی ہے لیکن منافع میں بقا نہیں آج کی رہائش اور ہے کل کی رہائش اور پرسوں کی رہائش آپ جمع کر سکتے ہیں رہائش وہی سارے سال کی نہیں جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے نئی نئی رہائش آ رہی ہے اور پرانی ختم ہوتی جا رہی ہے ہر لمحے میں نئی رہائش اور ہار وہ ایک لمحے کی ہے آگے والی ابھی آئی نہیں اور پیچھے والی گزر چکی ہے تو منافع میں بقا بکانی اور قیمت تو کس چیز کی ہوا کرتی ہے بھائی کچھ باقی تو ہو آپ کسی کے حوالے کریں بھائی سمجھ آئے تو یہ تو یہاں تو ہے ہی نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا سمجھ رہے تو ان میں چونکہ بقا نہیں لہذا ان کی قیمت بھی نہیں ہے بھائی قیمت تو ہوتی ہے لوگ کرایہ پر مکان دیتے ہیں یا نہیں دیتے کہتے ہیں بھائی وہاں عقد ہوتا ہے باقاعدہ آپس میں کیا کرتے ہیں عقد کرتے ہیں اور یہاں تو غصب ہے کوئی عقد کیا نہیں تو وہاں قیمت جو آئی وہ عقد کی وجہ سے آ ورنہ خود ان کی کوئی قیمت اور یہاں کسی قسم کا کوئی عقد نہیں پایا گیا بلکہ یہاں تو اس نے چیز پر زبردستی قبضہ کر لی صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی ہاں تو یہ معنی نہیں ہے کہ اب کچھ بس چھ مہینے بعد مکان واپس کرے گا اس پر کوئی زم... مانا یہ یعنی مہینے بعد چیز واپس کی مکان واپس کیا تو زمان اس پر نہیں یعنی دنیاوی اعتبار سے ہم اس پر کوئی زمان لاگو نہیں کریں گے یہ مانا بھی نہیں کہ آخرت میں سزا نہیں ہے اب اس کا معاملہ آخرت کی طرح منتقل ہوا بھائی آخرت میں کیا ہوگا پکڑ ہوگی زبردست گناہ ہے بھائی دوسرے کی چیز پر اس طرح قبضہ کیا تھا بھائی ولاز من الغ غاسب مناف عام بہو اور غاسب منافر غصب کیا تھا اس چیز جس کو اس نے غصب کیا تھا اس کے منافع کا ضامین نہیں ہوگا سب استعمال ہی مگر یہ کہ اس میں نقصان آ جائے اس کے استعمال کی وجہ سے فیا غرامن نقصانہ تو یہ ذمہ دار ہوگا نقصان کا یا زمان دے گا نقصان کا دونوں ترجمے صحیح ہے فیا گارامن نقصانہ تو زمان دے گا کس کا نقصان یا ذمہ دار ہوگا کس کا نقصان کا مکان میں رہا بھائی مکان کو نقصان پہنچایا تو جو نقصان آیا ہے وہ کبھی پوری کی جائے گی قیمت مسلم صورت یہ بھائی آپ جانتے ہیں کہ خمر اور فنزیر ہماری شریعت میں مال متقو نہیں ہے بھائی نہ ان میں تملک جائز ہے اور نہ تملی جائز ہاں البتہ یہ ذمّی جو ہیں جو قفار ہیں ان کے نزدیک یہ مال متقوم ہے وہ اس کو خریدتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں سارا کچھ تو اب یاد رکھو مسلمان کے پاس خمر تھے اس کی ملک میں یقین زیر بھائی اور اس قمر یقین زیر کو کسی نے ہلاک کر دیا تو اس پر زمان نہیں آئے گا اس پر زمان چاہے وہ ہلاک کرنے والا مسلمان ہو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ کیوں نہیں آئے گا اس پر زمان اس لیے کہ ہماری شریعت میں یہ مالی متوقع نہیں ہے سورج سمجھ میں آگئی اور ذمی کے پاس قمر اور تھے اس کو کسی ذمی نے ہلاک کیا یا مسلمان نے ہلاک کیا جو بھی ہلاک کرے اس پر زمان آئے گا کیونکہ ان کے نزدیک وہ کیا ہے مالے متقوم ہے ان کے ساتھ ان کے عقیدے اور کے مطابق ہوگا معاملہ اور ہمارے ساتھ ہمارے عقیدے کے مطابق سورج سمجھ میں آ تو کہتے ہیں وہ ازتہلاک المسلم جب ہلاک کر دی کسی مسلمان نے خمر ذمی کسی ذمی کی شراب کو اوخین ذیرو یوخ خین ذیر کو زمین قیمتہما تو ضامن ہوگا ان کی قیمت کا وہی استہلاکهم المسلم للمسلم اور اگر اس استہلاک یا ان دونوں چیزوں کو کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کی لم یزمان تو اس صورت میں وہ نہیں ہوگا هذا هو بول مرا اللہ حقیقت الکلام